مدنی چینل کے ناظرین الحمد للہ ازبدل سلسلہ ساری کثرت پاتے یہ ہی ہیں میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں اور اس سلسلے میں ہم سورت الکوثر کی تفصیل کو سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ اناقینا کل کو بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کی اس کوسر سے مراد کیا ہے اس کے دو معنی ہم پیچھے سن چکے ہیں یعنی نہر کوسر اور حوض کوسر ایک معنی اور علماء نے اس کا جو بیان کیا ہے وہ بڑا ہی لطیف اور بڑا ہی ذوق افزا معنی ہے اور احادیث تغیبہ قرآن پاک کی آیات کے پیش نظر علماء نے یہاں پر کوسر سے مراد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ علیہ وسلم کی شفاعت لی ہے یعنی شفاعت مصطفیٰ سلّہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کوسر کا ایک معنی ہے کوسر کے حوالے سے جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا کہ کوسر کا مطلب ہوتا ہے کہ جس چیز کے اندر کثرت ہی کثرت ہو ہے جی بہت زیادہ جب کسی چیز کے اندر کثرت کا مبالغہ کیا جائے کہ یہاں پہ بہت زیادتی ہے بہت کثرت پائی جاتی ہے تو وہاں پر لفظ کوسر استعمال کیا جاتا ہے نہرے کوسر اور ہوزے کوسر اس میں چونکہ پانی بڑا کثیر اس کا ذائقہ بڑا لطیف اس پر آنے والے بڑے کثیر اس پر برتن موجود بہت کثیر تھے تو اس لیے ایک معنی وہاں پر کثرت کا پایا جاتا تھا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ علیہ وسلم کی شفاعت کے اندر کیسی کسرت پائی جاتی ہے اور کیسی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عام اور کافی شفاعت دی گئی ہے یہ اگر پران و حدیث کا کوئی مطالعہ کرنے والا ہے تو اس کے سامنے یہ مفسی نہیں ہے حضور علیہ السلاط وسلم کی شفاعت ایسی ہے کہ اس شفاعت میں سے کوئی بھی محروم نہیں رہے گا ہر ایک کو اس شفاعت میں سے حصہ ملے گا تو شفاعت کی کثرت کے اعتبار سے علماء نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہاں پہ کوثر سے مراد نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کی شفات ہے اب مانا یہ بنے گا کہ بے شک ہم نے آپ کو کوثر یعنی کثیر شفاعت عطا فرمائی کہ آپ جس کی چاہیں اللہ کی بارگاہ میں سفارش کر کے اس کی شفاعت کروا سکتے ہیں قرآن مزید فرقان حمید میں اور احادیث طیبہ میں جگہ جگہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کی شفات کا تذکیرہ ہے اس میں سے بعض میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی قصد بھی واضح ہو اور ساتھ ہی ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کی جو شفقت اور مہربانی اس امت پر ہے وہ بھی واضح ہوتی چلے جائے وہ ویسے بھی واضح ہے ہم اپنا حصہ اس کے اندر کر ہیں قرآن مجید فرقان شمید میں اللہ تبارک و تعالی سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرماتا ہے ربو کا مقام محمود یعنی قریب ہے کہ تیرا رب تجھے مقام محمود میں بھیجے مقام محمود پر کھڑا کرے حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم سے عرض کی گئی کہ مقام محمود کیا ہے تو حضور الیہصلاط اسلام نے ارشاد فرمایا کہ مقام محمود یہ شفاعت ہے یعنی حضور الیہط اسلام جو شفاعت فرمائیں گے اس کو مقام محمود یہ فرمایا گیا ہے حضور علیہ اسلاط اسلام کی شفاعت کا جو پہلا درجہ ہے وہ شفاعت کبرا کا ہے اور یہ مشہور احادیث تغیبہ سیاہ سطح اور کئی کتابوں کے اندر موجود ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان قیامت میں اس طرح دکھائی جائے گی کہ لوگ قیامت کے دین ایک طویل عرصہ کھڑے رہیں گے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اس بات کے منتظر ہوں گے کہ ان کا حساب و کتاب شروع کیا جائے لیکن حساب کتاب شروع نہیں ہوگا لوگ بڑی پریشانی کے عالم کے اندر ہوں گے کوئی جو ہے وہ صورت کی گرمی کی وجہ سے یعنی اس وقت صورت کی گرمی کے حوالے سے آدریس طیبہ کے اندر یہ موجود ہے کہ دس سال کی کامل گرمی اس کے اندر جمع کی جائے گی بالکل قریب یہ سورج ہو جائے گا تانبے کی دہتی ہوئی زمین ہوگی اور لوگ سورج کی گرمی کی وجہ سے اپنے ہی پسینوں کے اندر ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے کسی کے ٹخنوں تک پسینہ تو کسی کے گھٹنوں تک تو کسی کے سینے تک کسی کے کان تک تو کوئی اس کے اندر گوتے لگا رہا ہوگا ایسی حالت ہوئی ہوئی ہوگی اس حال میں ان لوگوں کے دل کے اندر الہام کیا جائے گا ان کے دل کے اندر ڈالا جائے گا ہمیں کسی ہستی کے پاس جانا چاہیے کہ جو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں ہماری سفارش کرے اور حساب کتاب ہمارا شروع ہو مشہور حدیث مبارکہ ہے کہ لوگ ایک ایک کر کے حضرت سیدن آدم اڈا نبی علی الصلاط اسلام کے پاس جائیں گے اور ان سے سفارش کی عرض کریں گے وہ منع فرمائیں گے حضرت نوح علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے نوح علیہ السلام بھی منع فرمائیں گے وہ حضرت ابراہیم علیہ اسلام کے پاس بھیجیں گے حضرت ابراہیم علیہ اسلام بھی منع فرمائیں گے اور حضرت موسیٰ علیہ اسلام کی طرف بھیجیں گے حضرت موسا علیہ السلام بھی منع فرمائیں گے اور عیسیٰ علیہ الصلاط اسلام کی طرف بھیجیں گے اب حضرت عیسیٰ علی نبی نب علیہ الصلاط اسلام نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف بھیجیں گے کہ آج وہی فاتحیں محشر ہیں انہی کی شفات ہوگی انہی کی شان یہ دکھائی جائے گی تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلاط اسلام کے پاس سے تمام لوگ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور ہر طرف سے یہ دیکھ لیں گے کہ کہیں بھی ان کی شنوائی یہ نہیں ہو رہی کوئی بھی ان کی سفارش نہیں کر رہا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم کی بارگاہ میں جب یہ حاضر ہوں گے تو حضور علیہ السلاط وسلام کے زبان اقدس پر یہ کلیمہ جاری ہوگا کہ انا لہا انا لہا میں اسی لیے ہوں میں اسی لیے ہوں یعنی شفاعت میرا ہی حق ہے شفاعت میں ہی کروں گا شفات قبرہ میں نے ہی کرنی ہے شفاعت کا دروازہ میں نے کھولنا ہے صدر الشریعہ بدر طریقہ مولانا امجد علی اعظمی رحمت اللہ تلاڑے بحر شریعت کے پیر حصے کے اندر بڑی پیاری اور خوبصورت بات ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ قیامت کے دن ہر ایک نفسا نفسی کے عالم میں ہوگا ہر ایک کو اس بات کی فکر ہوگی کہ اس کا کیا ہوگا اس کا کیا ہوگا فقط ایک جان ہوگی کہ جس کو اپنی فکر نہیں بلکہ اپنی امت کی فکر ہوگی اور وہ ہمارے آقا علیہ السلاط اسلام کی ذات گرامی ہوگی کہ جس کو یہ فکر ہوگی کہ اس کی امت کی بخشش ہو جائے چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کی بارگاہ میں جب لوگ آئیں گے تو آپ اللہ تبارک و کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے ایک ہفتے تک کام ایک ہفتے تک آپ سگدا کریں گے اللہ تبارک و تعالی کی وہ حمد و ثنا بیان کریں گے جو آپ سے پہلے کسی نے بیان نہیں کی ہوگی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آپ کو ندا دی جائے گی کہ ارفاس محمد اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو اٹھائیے سر ٹوفا اٹھا. آپ سوال کیجیے آپ کے سوال پر جو آپ مانگیں گے آپ کو دیا جائے گا عرفا تشفا آپ شفاعت کیجیے آپ کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا جس کی شفات کریں گے اس کی شفاعت اب سے قبول کی جائے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و اطلاع اشاف گا حضور علیہ السلاط اسلام سر اٹھائیں گے اور شفاعت شروع کریں گے اب شفات کا دروازہ کھلے گا لوگوں کا حساب کتاب شروع ہوگا اس کو شفاعت کبرا کہا جاتا ہے اور یہ وہ شفاعت ہے کہ جس میں سے ہر ایک کو حصہ ملے گا کیونکہ اولین آخرین جتنے بھی ہیں یہ سارے کے سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہوں گے اور حضر علیہ اسلام سے سفارش کریں گے حضر علیہ السلام اسلام ان کی سفارش کو قبول کریں گے شفاعت کبرا کا دروازہ کھولیں گے اب اس میں سے ہر ایک کو حصہ ملا تو اس سے ہم جان سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم کی شفاعت کتنی وسیع ہے کتنی کثرت اس کے اندر پائی جاتی ہے کہ ہر ایک کو نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم کی شفاعت میں سے حصہ ملا ہے اسی لیے علماء نے انا کوئینہ کل کوسر میں کوسر کا ایک معنی یہ بیان کیا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم کو کثیر شفات عطا کی گئی تو قرآن مزید فرقان حمید کی اس آیت کے تحت بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ مقام محمود سے مراد یہ شفاعت ہے مقام محمود یعنی وہ مقام کی جس میں تعریف کی جائے تو علیہ اسلام چونکہ شفاعت فرمائیں گے شفاعت قبرا فرمائیں گے شفاعت کا دروازہ کھولیں گے تو اولین آخرین تمام کے تمام لوگ آپ کی تعریف کریں گے آپ کی مدح کریں گے اس لیے اس مقام کو مقام محمود کہا جاتا ہے امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے فتح رضویہ کی انتیسویں جلد میں اسماء الاربعین فی شفاعت سید المحبوبین یعنی محبوبین کے سردار یعنی ہمارے اقاصلا استعم کی شفاعت کے باب میں چالیس حدیثوں کو سنانا یہ رسالہ آپ نے تحریر فرمایا ہے جس میں آپ نے چھ آیات مبارکہ اور چالیس حدیثیں ذکر کی ہیں کہ جس سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفات کا اس بات ہوتا ہے پہلے ایمان کی جو کلمہ پڑھنے والے ہوں گے ان کی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم شفاعت فرمائیں گے اس رسالے کے اندر یہ ذکر کیا گیا ہے اسی میں سے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے ایک اور آیتی مبارکہ نقل فرماتے ہیں کہ سور بد میں اللہ تبارک وطار فرمائیں کہ والا یو عقی کا ربو کا فطر بو کہ ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے حضرت علی رضی اللہ سے اس آیت کی جو تفسیر مروی ہے کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا اس سے قبل ہم یہ سنتے ہیں کہ ایک مرتبہ اہل بیت اظہار میں سے کسی سے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو یا ایک روایت کے مطابق حضرت علی رضی اللہ عنہ ان سے کسی نے سوال کیا کہ آپ کے نزدیک جو ہے وہ قرآن پاک کی کون سی ایسی آیت ہے کہ جو سب سے زیادہ امید والی ہے یا آپ لوگوں نے کسی سے سوال کیا کہ قرآن پاک کی سب سے جو امید والی آیت ہے وہ کون سی ہے تو سامنے والے نے یہ کہا کہ اللہ تعالی نے قرآن پاک میں فرمایا کو ابادی لا اصرف اللہ رحمت اللہ ان مو یق فردن ب جمیا ان نلغفور رحیم مشروبہ فرما دیجیے کہ میرے وہ بندوں کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو بے شک اللہ تمام گناوں کو معاف فرما دیتا ہے وہ بخشنے والا مہربان ہے اس شخص نے یہ کہا کہ قرآن پاک یہ سب سے زیادہ امید والی آیت ہے کہ اس میں اللہ تبارک وادر نے بڑی امید دلائی ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا کتنا ہی اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے کیسے ہی گنا کر بیٹھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کو قبول فرمائے اور تمام کے تمام گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بخش دے گا اس پر حضرت امام جعفر شادی اور ایک روایت کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا کہ ہم اہل بیت اطہار کے نزدیک سب سے زیادہ امید والی آیت یہ ہے ووفا یو کی غبو کا یعنی آپ کرب ان قریب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے وہ کیوں ہیں؟ وہ اس لیے ہے کہ خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت کرتے ہیں کہ جب یہ آیت اتری تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کا فرمایا تھا کہ آپ کو ان قریب اللہ اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے یہاں پر دینے سے مراد کو دنیا بھی مار و دولت نہیں ہے کیونکہ اس کے تو حضر الصلاۃ اسلام طالب ہی نہیں تھے بلکہ اس سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قرب و منزلت ہے آپ جو چاہتے ہیں اللہ تبارک مطالعہ آپ کو عطا فرمائے گا حضور علیہ اسلام نے اس موقع پر کیا خوبصورت بات ارشاد فرمائی کہ جس سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم کی شفقت و مہربانی حضور علیہ السلاط اسلام کی رحمت و عنایت اپنی امت پر کیسی ہے وہ واضح ہوتی ہے کہ حضور علیہ السلاط اسلام نے ارشاد فرمایا کہ اذن لا اب و واحد امتی النار یعنی جب اللہ تعالی نے مجھ سے راضی کرنے کا وعدہ فرمایا ہے تو میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ میرا ایک بھی امتی جہنم کے اندر ہوگا یقینا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ناراض ہونا یہ ہو ہی نہیں سکتا نہ اللہ تبارک وطالیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراض نہ نا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ سے ناراض یہاں پہ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چاہت کا اظہار فرما رہے ہیں اپنی خواہش کا اظہار فرما رہے ہیں اپنی شفقت و محبت کا اظہار فرما رہے ہیں کہ اللہ نے جب مجھے اتنا دینے کا ارشاد فرمایا ہے کہ وہ مجھے راضی کر دے گا تو میں پھر اسی وقت راضی ہوں گا جب تک میرا ہر ہر امتی یہ جنت میں داخل نہ ہو جائے جب تمام کے تمام جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے جہنم سے نکال دیے جائیں گے تو میں اللہ تبارک و تعالی کی اس آیت پر جو فرمایا ہے کہ میں راضی ہو جاؤں گا تو میں اس وقت راضی ہوں گا اللہ تبارک و تعالی کی کروڑا کروڑ رحمتیں ہوں ہمارے آقا علیہ اصلاط اسلام کی ذات گرامی پر کہ کس قدر ہم سے محبت فرمایا کرتے تھے یہ ایک آیت اور کچھ دو حدیثیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی بلکہ دو آیتیں دو حدیثیں ذکر کی ہیں اس کے علاوہ بہت ساری احادیث طیبہ موجود ہیں بڑی پیاری پیاری حدیثیں بالخصوص نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ علیہ وسلم کی قیامت کے حوالے سے کہ وہاں کیسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت و مہربانی ہوگی یہ موجود ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اگلے سلسلے کے اندر بھی اسی حوالے سے مزید گفتگو کریں گے رب تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کی شفاعت میں سے حصہ عطا فرمائے ہمیں حضور الصلاۃ اسلام کی شفاات سے اللہ تبارک و تعالیٰ محروم نہ فرمائے ہمیں ہماری نسلوں کو ہمارے آبا و اجداد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کی شفات میں سے حصہ عطا فرمائے آمین بجاین نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم